پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہاں تک سامعین کرام ختم ہوتی ہے سورہ یاسین اور آغاز ہوتا ہے سورہ صافات کا تو سورہ صافات ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں 182 رکوع ہیں 5 تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے وصافت قسم ہے کتار در کتار صفے باندھے والوں فرشتوں کی فضو تھی زیج ری پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی فتح ذکر پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اشوافات فص جاجرات تعلیات فرشتوں کی صفات ہیں انسانوں پر آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے یا اللہ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ واض نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ اللہ تعالیٰ نے مضمون یہ بیان فرمایا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے متعدد نہیں جیسا کہ مشرقین نے بنائے ہوئے ہیں عرف عام میں قسم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرقین اس کی وحدانیت و علوہیت کے بارے میں پھیلاتے ہیں علاوہیں ہر چیز اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے اس کے لیے جائز ہے لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے کیونکہ قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے اور گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بن سکتا کیونکہ عالم الغیب صرف وہی ہے اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں رب السماوات والأرض وما بینہما ورب المشارق اوہی رب ہے آسمان اور زمین کا اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور تمام مشرقوں کا رب ہے اِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں سی زینت دے کر سجایا ہے وحفظا من كل شیطان مارد اور ہر سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے لا يسمعون الى الملئ من كل جانب تاکہ وہ عالم بالا کی باتیں سن نہ پائیں اور ان پر ہر طرف سے شہاب کے جاتے ہیں عذاب واصب بھگانے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچانک اچک کر لے جائے تو نہایت چمکتا ہوا ستارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُ خَلْقٌ أَمَّنْ خَلَقُنَا إِنَّا خَلَقُنَاهُمْ مِّنطِينِ اللَّازِبِ <تصفح> پھر آپ ان سے پوچھئے کیا انہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا جو کچھ ہم نے پیدا کیا بے شک ہم نے ان انسانوں کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا باجیوت ہے ویس قرون بلکہ آپ نے کفار کے انکار آخرت پر تعجب کیا جب کہ وہ ٹھا کرتے ہیں وہ اذر یز قرون اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے وہ اذرون اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کھلا جادو ہے اے ان س کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں سچ مچھ دوبارہ اٹھایا جائے گا او کیا ہمارے پہلے باپ داداؤں کو بھی عل آپ کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل و خوار ہوگے فن میں سو بس وہ اٹھانا تو ایک جھڑکی ہی ہوگی تو یکا یک زندہ ہو کر دیکھتے ہوں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف مطلب ہے مشارق و مغارک و مغرب کرب جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے بعض کہتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق و مغرب ہیں سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے اور سورہ رحمان میں المشرقین اور المغربین تسنیہ کے ساتھ ہیں یعنی دو مشرق اور دو مغرب اس سے مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جن سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع و غروب ہوتا ہے یعنی ایک انتہائی آخری مشرق اور مغرب اور دوسرے مختصر یا قریب ترین مشرق و مغرب اور جہاں مشرق کو مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد و جہت ہے جس سے سورج تلو یا اس میں غروب ہوتا ہے بھوال فتح القدیر پھر یعنی آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو چنانچہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعموم شیاطین جل جاتے ہیں جیسا کہ اگلی آیات اور احادیث سے واضح ہے ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے جیسا کہ قرآن میں دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا گیا ہے ان مقاصد ان مقاصد سہ کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے پھر یعنی ہم نے جو زمین ملائکہ اور آسمان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انوکھی ہیں کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے یقینا نہیں پھر یعنی ان کے باپ آدم علیہ السلام کو تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا مستبعد مطلب ناممکن کیوں سمجھتے ہیں درآں حال یہ کہ ان کی پیدائش ایک نہایت ہی حقیر اور کمزور چیز سے ہوئی ہے جبکہ خلقت میں ان سے زیادہ قوی عظیم اور کامل و عتم چیزوں کی پیدائش کا ان کو انکار نہیں بھوالے فتح القدیر پھر یعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان بلکہ وجوب کے اتنے واضح دلائل کے باوجود وہ اسے مان نہیں رہے اور وہ آپ کے دعوائے قیامت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیوں کر ممکن ہے پھر یعنی یہ ان کا شیوا ہے کہ نصیحت قبول نہیں کرتے اور کوئی واضح دلیل یا معجزہ پیش کیا جائے تو استحزا کرتے اور انہیں جادو باور کراتے ہیں پھر جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرمایا کلترین سُر نمل آیت نمبر ستاسی سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے سورہ مومن آیت نمبر ساٹھ جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے پھر یعنی وہ اللہ کے ایک ہی حکم پر اسرافیل کی ایک ہی پھونک نفخہ ثانیہ سے قبروں سے زندہ ہو کر نکل کھڑے ہوں گے پھر یعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے نفخے یا چیخ کو زجراتن مطلب ڈانٹ سے تعبیر کیا کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہیں گے ہائے ہماری بدبختی یہ تو جزا کا دن ہے حید الفل تم بھی یہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے احشر اللذین ظلموا و ازواجہم وما كانوا يعبدون اے فرشتے یا اے فرشتوں اکٹھا کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی وہ عبادت کیا, کر کیا کرتے تھے من دون اللہ فہدوہم الى صراط الجحیم اللہ کے سوا پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو وقیف ان اور انہیں ٹھہراؤ بلا شبہ ان سے بعض پرس کی جائے گی میں تین سورون کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بل یوں میں مستسلیم بلکہ آجو سب فرما بردار ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ <يتساءلون> اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے قَالُوا اِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ <الْيَمِين> کہیں گے بے شک تم تو ہمارے پاس دائیں اور بائیں طرف سے آیا کرتے تھے قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن سُلْطَانٍ بَلْ كُونَتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ اور تم پر ہمارا کوئی زور نہیں تھا بلکہ تم خود ہی سرکشی کرنے والے تھے فلین قون پھر ہم سب پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی بے شک ہم سب ہی عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں فوئین قم عن قن قوین چنانچہ ہم نے تمہیں گمراہ کیا بلا شبہ ہم خود بھی گمراہ تھے وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ چنانچہ یقیناً وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف وَإِلُن کا لفظ ہلاکت کے موقع پر بولا جاتا ہے یعنی معاین عذاب کے بعد انہیں اپنی ہلاکت صاف نظر آ رہی ہوگی اور اس سے مقصود ندامت کا اظہار اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے لیکن اس وقت ندامت اور اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اسی لیے ان کے جواب میں فرشتے اور اہل ایمان کہیں گے کہ یہ وہی فیصلہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم مانتے نہیں تھے یہ بھی ممکن ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کہیں گے پھر یعنی جنہوں نے کفر و شرک اور معاشی کا ارتقاب کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا پھر اس سے مراد کفر و شرک اور تہذیب رسول کے ساتھی یا بعض کے نزدیک جنات و شیاطین ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ وہ بیویاں ہیں جو کفر و شرک میں ان کی ہم نوا تھیں پھر ماں عام ہے تمام معبودین کو چاہے وہ مورتیاں ہوں یا اللہ کے نیک بندے سب کو ان کی بے حیثیتی واضح کرنے کے لیے جمع کیا جائے گا تاہم نیک لوگوں کو تو اللہ جہنم سے دور ہی رکھے گا اور دوسرے مابودون یا معبودوں کو ان کے ساتھ ہی جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہے پھر یہ حکم جہنم میں لے جانے سے قبل ہوگا کیونکہ حساب کے بعد ہی وہ جہنم میں جائیں گے پھر اس کا مطلب ہے کہ دین اس کا مطلب ہے کہ دین اور حق کے نام سے آتے تھے یعنی باور کراتے تھے کہ یہی اصل دین اور حق ہے اور بعض کے نزدیک مطلب یہ ہے ہر طرف سے آتے تھے وہ شمال محضوف ہے جس طرح شیطان نے کہا تھا البتہ ضرور میں ان کے پاس ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں طرف سے اور ان کی بائیں طرف سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا سورہ عراف آیت نمبر سترہ پھر لیڈر کہیں گے کہ ایمان تم اپنی مرضی سے نہیں لائے اور آج ذمہ دار ہمیں ٹھیراہ رہے ہو پھر طبعین متب مریدوں اور مطبوعین متبیروں مطبع کی یہ باہمی تکرار قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے ان کی ایک دوسرے کو یہ ملامت عرصہ قیامت متب میدان محشر میں بھی ہوگی اور جہنم میں جانے کے بعد جہنم کے اندر بھی ملاحظہ ہو سورہ عراف آیت نمبر اٹھتیس اور انتالیس وصور احزاب آیت نمبر ستاسٹھ اور اٹھاسٹھ سورہ صبح آیت نمبر اکتیس اور بتیس سورہ مومن آیت نمبر سینتالیس اور 48 وغیرہ العیات پھر یعنی جس بات کی پہلے انہوں نے نفی کی کہ ہمارا تم پر کون سا زور تھا کہ تمہیں گمراہ کرتے اب اس کا یہاں اعتراف ہے کہ ہاں واقعی ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا لیکن یہ اعتراف اس تمبیخ کے ساتھ کیا کہ ہمیں اس ضمن میں مورد تعان مت بناؤ اس لیے کہ ہم خود بھی گمراہ ہی تھے ہم نے تمہیں بھی اپنے جیسا ہی بنایا یا بنانا چاہا اور تم نے آسانی سے ہماری راہ اپنا لی جس طرح شیطان بھی اس روز کہے گا سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس میرا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا ہاں میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو اس لیے کہ ان کا جرم بھی مشترکہ ہے شرک ماسیت اور شر و فساد ان سب کا وطیرہ ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم مجرموں سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں كانوا اذا لهم لا الا بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا کہ بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوان شاعر کہنے پر چھوڑ دیں بل جاء بالحق حقیم سندم بلکہ وہ تو حق لایا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے ان کم لکل بل بے شک تم اب دردناک عذاب کا مزہ ضرور چکھو گے وما تجزون الا ما, ما كنتم تعملون تمہیں بس اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد الله المخلصين مگر اللہ کے چنے ہوئے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اولائك لهم رزق معلوم انہی لوگوں کے لئے مقررہ روزی ہے فوا کی قروم یعنی جنت کے لذیذ پھل اور وہ لوگ معزز ہوں گے فی جن تن نعمت کے باغوں میں علسرت متقابلین ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر براجمان ہوں گے سم معین ان کے لیے جاری چشمے سے شراب طہور کا بھرا جام پھرایا جائے گا شیربین سفید رنگ بالکل صاف شفاف پینے والوں کے لیے لذت والی ہوگی لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ نہ سے سر چکرائے گا اور نہ وہ اس سے مدھوش ہوں گے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ التَّرْفِعِينَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ التَّرْفِعِينَ اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی غزال چشم مطلب خوبصورت آنکھوں والی ہوریں کا انہم نبیض مکنون گویا کہ وہ پردوں میں چھپائے ہوئے شتر مرغ کے انڈے ہیں فاقبن بعضہم علی بعض يتسائلون وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھیں گے قالقائل منہم ان قرین ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا بے شک میں اور دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ہر قسم کے گناہ گاروں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے اور وہ اب سب ہمارا عذاب بھگتیں گے پھر یعنی دنیا میں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جس طرح مسلمانوں, یہ مسلمانوں نے یہ کلمہ پڑھ کر شرک و معصیت سے توبہ کر لی ہے تم بھی یہ پڑھ کر تم بھی یہ پڑھ لو تاکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کے کہر و غذب سے بچ جاؤ اور آخرت میں بھی عذاب الہی سے تمہیں دو چار نہ ہونا پڑے تو تکبر کرتے اور انکار کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرۃ الََََََََ بحال صحیح ہُ بخاری حدیثث نمبر دو ہزارو سو چھیالیس و صحیح مسلم حدیث نمبر اکیس مطلب مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قطال کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں جس نے یہ اقرار کر لیا اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا پھر یعنی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہا اور آپ کی دعوت کو جنون مطلب دیوانگی اور قرآن کو شعر سے تعبیر کیا اور کہا کہ ایک دیوانے کی دیوانگی پر ہم اپنے معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں حالانکہ یہ دیوانگی نہیں فرزانگی ہے یا فرزانگی تھی شاعری نہیں حقیقت تھی اور اس دعوت کے اپنانے میں ان کی ہلاکت نہیں نجات تھی پھر یعنی تم ہمارے پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو جب کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایا اور پیش کر رہا ہے وہ سچ ہے اور وہی چیز ہے جو اس سے قبل تمام انبیاء بھی پیش کرتے رہے ہیں کیا یہ کام کسی دیوانے یا کسی شاعر کا کے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتا ہے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں یعنی تم ہمارے پیغمبر کو شاعر اور مجنون کہتے ہو جب کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ لایا اور پیش کر رہا ہے وہ سچ ہے اور وہی چیز ہے جو اس سے قبل تمام انبیاء بھی پیش کرتے رہے ہیں کیا یہ کام کسی دیوانے کا یا کسی شاعر کے تخیلات کا نتیجہ ہو سکتا ہے پھر یہ جہنمیوں کو اس وقت کہا جائے گا جب وہ کھڑے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے اور ساتھ ہی وضاحت کر دی جائے گی کہ یہ ظلم نہیں ہے بلکہ عین عدل ہے کیونکہ یہ سب تمہارے اپنے عملوں کا بدلہ ہے پھر یعنی عذاب سے محفوظ ہوں گے ان کی کوتاہیوں سے بھی درگزر کر دیا جائے گا اگر کچھ ہوں گی اور ایک ایک نیکی کا اجر انہیں کئی کئی گناہ دیا جائے گا پھر سن شراب کے بھرے ہوئے جام کو اور قد خالی جام کو کہتے ہیں معین کے معنی ہے جاری چشمہ مطلب یہ ہے کہ جاری چشمے کی طرح جنت میں شراب ہر وقت میسر رہے گی پھر دنیا میں شراب عام طور پر بدرنگ ہوتی ہے جنت میں وہ جس طرح لذیذ ہوگی خوش رنگ بھی ہوگی پھر یعنی دنیا کی شراب کی طرح اس میں قید سر درد بد مستی اور بہہنے کا اندیشہ نہیں ہوگا پھر بڑی اور موٹی آنکھیں حسن کی علامت ہے یعنی حسین آنکھوں یا آنکھیں ہوں گی پھر جیسے انڈے شتر نے پروں کے نیچے چھپائے ہوتے ہیں جیسے انڈے شتر مرغ نے پروں کے نیچے چھپائے ہوئے ہوں جس کی وجہ سے وہ ہوا اور گرد و غبار سے محفوظ ہوں گے کہتے ہیں شتر مرغ کے انڈے بہت خوش رنگ ہوتے ہیں جو زردی مائل سفید ہوتے ہیں اور ایسا رنگ حسن و جمال کی دنیا میں سب سے عمدہ سمجھا جاتا ہے اس لحاظ سے یہ تشبیح صرف سفیدی میں نہیں ہے بلکہ خوش رنگی اور حسن رعنائی میں بھی ہے پھر جنتی جنت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے دنیا کی واقعات دنیا کے واقعات یاد کریں گے اور ایک دوسرے کو سنائیں گے تو صلی اللہ علیہ نبینا محمد صحبہ اجمعین